وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا, وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب بتكفرون ببعض فما جزاء من يفقل ذلك منكم إلا خذي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وَلَاعِك الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ افاق كل ما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُل بل لعنهم الله بكفرهم فقلل ما يؤمنون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 قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا یہ طویل آیات کا سلسلہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا یہ آیت نمبر تراسی سے لے کر آیت نمبر ترانوے تک چلا ہے اور در حقیقت یہ پورا سلسلہ کلام ان کے اس دعوے کے جواب میں اور اس کی تردید میں آیا ہے جو پیچھے آیچ نمبر چھتر میں گزرا تھا یعنی یہودی لوگ جو مسلمانوں سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو مومن ہیں وئیزا لک الدین آمن قالو امن اب اللہ تبارک تعالی ان کے اس دعوے کی تبدیل فرما رہے ہیں اور ان کو یہ جتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ ایمان کا دعویٰ کتنا جھوٹا ہے اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے ہیں تو یہ تو بدیہی طور پر غلط تھا کیونکہ وہ حقیقت میں آپ پر ایمان نہیں لائے لیکن اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ تورات پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم بھی مومن کہلانے کے اقدار ہیں تو اس کا جواب اس سلسلہ کلام میں دیا گیا ہے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد اس کے مختلف حصوں کی کچھ تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بڑی اسرائیلی سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے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 سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسائب مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تعریف کی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 جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازے کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اتار رہا ہے چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافی لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تو اور وہ اس کی سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی ہاں ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی طورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے اور خود موسا تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے ان کے پیچھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر ٹور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے سنو کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا بھی ایسا ہی کریں گے اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے یہ ساری آیات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کی تردید میں ارشاد فرمائی ہیں جو وہ اپنے مومن ہونے کے طور پر مسلمانوں کے سامنے کیا کرتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں بار فرماتے ہیں کہ تم نے تورات کی تمام باتوں کا کلم کھلا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی خلاف ورزی کی اور تم نے جو جو عہد اللہ تبارک و تعالی سے کیے تھے ان سارے عہد کو ہر قسم کے عہد کو تم نے توڑا اور ان کی خلاف ورزی کی چنانچہ جو فرمایا پہلے فرمایا کہ وبیل اخذ نہ میٹھا کا بنی اسرائیل اور وہ کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کیا عہد لیا تھا کہ لابعدون ایک تو یہ عہد لیہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی تم عبادت نہیں کرو گے دوسرا یہ عہد لیا تھا کہ وبل والدین احسان والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے وزیل قربا اور رشتے کے ساتھ بھی ولیطام یتیموں کے ساتھ بھی والمساکین مسکینوں کے ساتھ بھی وقول اللہ سے اور یہ کہا تھا کہ تم لوگوں سے بھلی بات کرو گے و عقیم اسقلا وعت اور یہ کہا تھا کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو یہ سارے وہ احکام ہیں جو تقریباً ہر ملت میں یعنی ہر نبی کی شریعت میں متفقہ لہ رہے ہیں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے صبح کسی کی عبادت نہیں کرو گے یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کی تبلیغ ہر پیغمبر پر کرتے آئے ہیں اور ہر آسمانی کتاب نے یہی تلقین فرمائی ہے اور اس کے فوراً بعد ذکر فرمایا گیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مسئلہ بھی تمام ملتوں اور تمام شریعتوں میں متفقہ لہ رہا ہے کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور توحید کے فورن بعد اس کا ذکر کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ توحید کے بعد سب سے بڑا اہم فریضہ جو انسان کے اوپر عائز ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے اسی طرح رشتے داروں کے ساتھ اور یقین اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر فرمایا گیا قولو لننا سے حسنا لوگوں سے بھلی بات کرو اچھی بات کرو اور یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی بات کرنی ہو تو اس حد تک امکان یہ کوشش کرو کہ وہ نرمی کے ساتھ خوشخلقی کے ساتھ اور شگفتگی کے ساتھ اور یہاں قور اللمومومنین نہیں فرمایا قورول ناس فرمایا کہ تمام لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور تمہاری گفتگو کا انداز نرم اور خوش اخلاقی پر مشتمل ہونا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسا علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو بھی یہ تاکید فرمائی تھی کہ وہ قلا لہو قول کہ اس کے سامنے بھی نرم بات کرنا لہذا کوئی اپنا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو چاہے اس کا دین مختلف ہو اس کا مذہب مختلف ہو اس کا مسلک مختلف ہو اس کا مشرب مختلف ہو اس کے ساتھ بھی گفتگو کے انداز میں اللہ تبارک وطالعہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کی جائے اور اس میں کسی اخلاقی کا پہلو نہ ہو اسی لیے فرمایا گیا ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور بہت سے علماء کرام میں اس آیت کے تحت اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ چاہے اہل سنت کا مقابلہ اہل بزت کے ساتھ ہو یا کسی اور مکتب فکر کے ساتھ ہو یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو تب بھی گفتگو میں نرمی اور خوش اخلاقی کا پہلو مد نظر رکھنا ضروری ہے ہاں مداہنت نہیں ہونی چاہیے یعنی دوسرے کی خاطر حق سے رسبردار ہونا یہ مومن کہتےوا نہیں ہے لیکن بات کرنے میں انسان کو سلیقے سے اور تش اخلاقی کے ساتھ بات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر نماز قائم کرنے اور زکاط ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ بھی ان احکام میں سے ہے جو تمام شریعتوں کے اندر موجود رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کو یاد دلا کر فرماتے ہیں سمت ولی تم پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ مو موڑ گئے منہ مو موڑ کر چلے گئے سمت ولی تم چند لوگوں کے وہ انتم کہ تم منہ موڑے ہوئے تھے اس تمام عہد کو تم نے توڑ دیا اور ان احکام کی پابندی نہیں کی پھر بھی تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم پر ایمان لائے ہیں جبکہ تم نے اس عہد کو توڑا ہے اسی طرح ایک اور عہد کا ذکر کرتے ہوئے بائی صاحب فرماتے ہیں دماغ ہی ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی جان مت لینا ایک دوسرے کا خون مت بہانا یعنی کوئی بھی تمہارا مذہب ہو اس کا خون بہانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ تم سے عہد لیا گیا تھا اور ساتھ ہی یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ لا تخرجون انفسکم من کو یعنی تم اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے اور تم نے اس عہد کو کرنے کے بعد اقرر تم تم نے اقرار کیا تھا وہ ان تم اور تم خود اس کے گواہ بنے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان حکام پر عمل کریں گے لیکن اس عہد کی بھی تم نے خلاف ورزی کی, کی کیا خلاف ورزی کی کہ تم ان تم ہاؤ کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ تخلو نہ کہ خود اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو وہ تخلو ن فریقم من کم من اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو یہ اشارہ ہے دو باتوں کی طرف ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ بات واضح ہے اور بائبل میں بی بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک زمانے میں خاص طور سے سلیمان اسد السلام کے بعد یہودیوں کی جو ریاست تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی ایک حصہ یہودیہ کہلاتا تھا اور ایک حصہ اسرائیل کہلاتا تھا ان دونوں ریاستوں کو یہودی ہی چلاتے تھے لیکن دونوں کے درمیان دشمنیاں تھیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے کیونکہ جب کسی کوئی فریق دوسرے کے اوپر فتح پا لیتا تو اس کو اس کے گھروں سے نکال دیتا تھا تو حالانکہ دونوں یہودی تھے دونوں حضرت موسا علیہ السلام کی پیروی کا اقرار کرتے تھے مگر دونوں آپس میں ایک دوسرے سے خون بہانے کے جرم میں مبتلا ہوتے تھے اور دوسرا معاملہ خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عج مبارک میں پیش آیا تھا کہ آپ جس وقت مدینہ منورک تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے دو قبیلے تھے ایک بنو نظیر کہلاتا تھا اور ایک بنو خزرت کہلاتا تھا ایک بنو نذیر کہلاتا تھا اور ایک بنو قریضہ کہلاتا تھا اور یہ دونوں یہودی قبیلے تھے ان کے درمیان بھی آپس میں رقابتیں تھیں اور یہ ایسا ہوتا تھا کہ خود مدینہ مرورہ کے جو اصل باشندے تھے جو انصار مدینہ کہلاتے ہیں ان کے بھی دو قبیلے تھے ایک اوس اور ایک حضرت تو ان میں سے یہودیوں کا ایک قبیلہ کسی ایک قبیلے کی مدد کرتا اور دوسرا قبیلہ دوسرے قبیلے کی مدد کرتا اور اس طرح جب اوس اور کے کی لڑائیاں ہوتی تو اس کے نتیجے میں بنو قرضہ اور بنو نذیر کے درمیان بھی لڑائی ہوتی اور وہ بھی ایک دوسرے کا خون بہاتے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تو بارثال ہیں یہاں پر ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ باوجود کے تم نے پکا عہد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے لیکن تاریخ میں پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہو اور اب بھی یہی کام کر رہے ہو پھر ایک عجیب بات یہ تھی کہ اگرچہ یہ اپنے ہم مذہب لوگوں کے دشمنوں کی مدد کرنے کے باوجود اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے دشمنوں کی مدد کرتے اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے لیکن اگر فرض کرو کہ ان میں سے کسی کو ان کا کوئی دشمن قید کر کے لے گیا تو یہ اس کو فضیا دے کر چھڑانے کی کوشش کرتے تھے اور چھڑا لاتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ تورات میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی یہودی کو کوئی قید کر لے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس تورات نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے آدمیوں کو قید سے چھڑانا چاہیے اسی تورات نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور گھروں سے نہیں نکالو گے تو تم نے تورات کے اس حصے پر تو عمل کر لیا کہ فدیہ دے کر چھڑانا چاہیے لیکن دوسرا حصہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو اس کے اوپر عمل نہیں کیا لہذا کتاب کے ایک حصے پر تم عمل کر رہے ہو اور دوسرے حصے پر عمل نہیں کر رہے اس کو باری تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ سم ہا تم ہی وہ لوگ ہو کہ تخلون انف تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو وہ تخرجون فریقن کمن دیم اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو تظاہرون علیہم ہم اور ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو بالعم بل بلعدوان گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ یاتو کو اسارا اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو ہوں تو پھر تم ان کو فضیہ دے کر چھڑا لیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ العلی کو حالانکہ خود ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا اب مرون اب کتاب و تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو تو بار تعالی فرماتے ہیں فما جزا فالی کمن کم اللہ خزیون پھر دنیا اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو وہ یوم القیامتی اچد آزاد اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے اور پھر آگے بار تعالی فرماتے ہیں کہ الاثر حیات دنیا بالآخرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے یعنی ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں لہذا آخرت کو تباہ کر کے یہ لوگ دنیاوی زندگی کو درست کرنے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہیں تو گویا انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے فلاحی خفف العذاب لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی بلاحم یونسرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی جس ٹخص نے اپنا نظر دنیا ہی دنیا کو بنا لیا ہو اور اس بات سے غافلوں کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہو کر ایک ابدی زندگی آنے والی ہے تو اس کا صلہ یہی ہے اس کو وہاں پر عذاب ہو اور اس عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی پھر اگلی آیتوں میں اللہ سبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں جس قسم کے عہد کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے بن اسرائیل سے وہ عہد لیا تھا اور تورات میں یہ احکام دیے تھے ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ سبارک و تعالی یہ عہد لے کر اور یہ کام دے کر فارغ ہو گئے ہوں اور پھر ان کو کبھی یاد نہ دلایا ہو کہ تم نے کیا عہد کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتے ہی نا موسل کتاب وقف نا ممبادی بر رسول بےشک ہم نے موسا کو کتاب دی وقف نہ ممبادی بال رسول اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے پیغمبر آتے رہے چنانچہ چنانکبر اسرائیل کی پوری تعریف شاہد ہے کہ یقباز جی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امبیا کرام کا ایک طویل سلسلہ اسرائیل کے اندر جاری فرمایا تھا اور پھر فرمایا آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی دی یعنی کھلے کھلے معجزات دیے جیسا کہ دوسری جگہ پرانے کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاد فرمایا کہ عیسائی ابن مریم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ سبارک و تعالیٰ نے یہ موجہ فرمایا تھا کہ وہ کوڑیوں کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تندرست ہو جاتے تھے مادرداز نابینا لوگ آتے تھے ان کو ہاتھ لگا دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی اسی طرح بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں یہ برکت رکھ دی تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے یہ سارے معجزات کھلے کھلے لے کر حضرت عیسیٰ السلام آئے تھے اور بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے انجیل پر ایمان لائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ صحت والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیحت السلام کا بھی انکار کیا اور ان کو رسول ماننے سے قطعی انکار کر کے ان کے موجزات کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو کچھ دکھاتے ہیں یہ تو درقیقت ایک کوئی بھوت ہے جو ان کے اوپر چھایا ہوا ہے اور اس بھوت کے چھا جانے کی وجہ سے یہ ہمیں اس قسم کے معجزات دکھاتے ہیں اس قسم کے کرشمے دکھا رہے ہیں تو یہ ترقی کوئی بدرو ہے جو ان کے اندر سمائی ہوئی ہے بائبل میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ شیطان ہے یا ایک بھوت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے یہ کام کرا رہا ہے کہ کبھی وہ کوڑی کو تندرست کر دیتا ہے تو کبھی نابینا کو تندرست کر دیتا ہے کبھی مرجے کو زندہ کر دیتا ہے یہ سب بدروح کے کر میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعت ادنا ہو بے روحل ہم نے تو ان کی تائید کی تھی روح القدس ہے روح القدس لقب ہے حضرت جبریل علی صدلام کا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ مجزاد دکھا رہے تھے وہ کسی بدروح کی وجہ سے نہیں اور کسی بھوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے حضرت جبریل امین علی صد السلام کے ذریعے اللہ سبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے یہ مجزات طاہد فرماتے تھے اور اس کی تائید کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبرین علیہ سادلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے کیونکہ یہودی ان کے دشمن تھے اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبری علیہ سعود والسلام کو اس بات پر معین فرما دیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہیں تو یہ دونوں مفہوم ایدن حب القدس کے کہ ہم نے روح القدس کے ان کی تائید کی یعنی مو جو کچھ دکھاتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جبریل امین علی صدلام کے ذریعے دکھاتے تھے کسی جنگ کے ذریعے نہیں اور حضرت جبری علی صدلام ان کی حفاظت پر بھی معمور تھے ان کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں تو اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے طویل سلسلہ پیغمبروں کا جاری رکھا بنی اسرائیل میں جس کا اختتام حضرت عیسیٰ علی صدلام پر ہوا لیکن تمہارا طرز عمل کیا رہا اب اکلام جاں اکم رسول تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا تو یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی رسول آیا تمہارے پاس بیمالا تہوا انف کوئی ایسی تعلیم لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھی تو اس تم تم اکڑ گئے اور اس کو قبول کرنے کے بجائے تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا فریقن کزد تو کچھ پیغمبروں کو تو تم نے جھٹلایا جھٹلانے پر اجتفا کیا کہ ان کو جھوٹا قرار دے دیا وہ فریق ان اور کچھ پیغمبر ایسے تھے جن کو تم قتل کرتے رہے جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد تھی جس کو بن اسرائیل نے قتل کیا جن میں حضرت کریا حضرت علیہ السلام بھی داخل ہیں اور دوسرے انبیاء کرام بھی جن کا ذکر مختلف روایات کے اندر آیا ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی اپنی پوری کوشش کر لی تھی یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور آسمان پر اٹھا لیا آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے تو بارثال فرماتے ہیں کہ تم جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں تو خود اپنے اس طرز عمل پر غور کرو کہ اس سے کیسے تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم واقعی تورات کے اوپر ایمان لائے تھے اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو اس پر تو تم کلم کھلا کیا کہتے ہو کہ وہ کالو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خیفی بگاتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ کے مایوس کرنے کے لیے تنزن یہ کہتے تھے کہ تم تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام دعوت دینے کی فکر بننا نہ پڑو تو وہ دونوں میں سے کسی مفہوم میں کہتے ہوں لیکن کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے بار دار فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ نہیں بل لانا اللہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے قبر کی وجہ سے ان پر پھٹکار ڈال رکھے لانحم اللہ بھی کفری ہوں فقلی لمائی من اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں یعنی ایمان نہیں لاتے ہیں. اور پھر اللہ سبارک و تعالی ان کی ایک متضاد روش کا ذکر فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تک نبی آخر و زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو چونکہ تورات میں ان کی تشریف آوری کی پشین گوئیاں واضح الفاظ میں موجود تھیں اور یہ خود اس بات کے منتظر تھے کہ نبی آخر الزام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کی قیادت میں دنیا کی امامت کریں گے تو بعض اوقات جب ان کا جھگڑا ہو جاتا بت پرستوں کے ساتھ تو وہ بت پرستوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی ذرا تھوڑا سا انتظار کر لو آخر میں ایک پیغمبر تشریف لانے والے ہیں اور جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم ایسا دیں گے اور ساتھ میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ اس پیغمبر کو ہمارے پاس جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان بت پرستوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ان کی قیادت سے فائدہ اٹھا سکیں لیکن جب وہ نبی اخرما صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر ترجیح لے آئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا اور کہا کہ ہم ان کو رسول ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کیوں کیا ایسا اس لیے کیا کہ ان کو یہ ضد تھی اور یہ حذت تھا کہ اب بنو اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں مبعوث ہو گئے ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ نبی آصال الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے انبیاء کرام کی طرح بنو اسرائیل میں مبعوث ہوں لیکن انہوں نے اس زد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے یہ کہا کہ بنو اسماعیل میں کیونکہ یہ مبوس ہوئے ہیں لہذا ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ تورات میں جو علامات بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علامتوں پر پورے اترتے ہیں اور یہی نبی آخر التما ہے اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں غلما جا کتاب مند اللہ مصدق المام جب ان یہودیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے تصدیق کرنے کا معنی یہ کہ تورات کے اندر جو پیشینگوئیاں درج ہیں کہ آخر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ تشریف لائیں گے تو ان کی جو علامت بیان کی گئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری طرح صادق آتی ہیں اور اس طرح قرآن تورات کے اس بیان کی تصدیق کر رہا ہے کہ آخر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان پر ایک کتاب نازل کی جائے گی تو جب وہ کتاب ان کے پاس آئی وہ قانون القبل یسون الدین کبر اور ان کا خود معاملہ یہ تھا کہ شروع میں وہ لوگ یعنی یہودی لوگ بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے فلب ماں مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی میں جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو اس کا وہ انکار کر بیٹھے فلاح اللہ علیہ لہٰذا فٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر جو جان بوجھ کر اللہ سبارک و تعالیٰ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں پھر بانی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی بھی بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے یعنی وہ دنیاوی مفادات کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے اور قرآن کا انکار کر کے کچھ دنیا مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی جانیں خطرے میں ہیں اور آخرت میں ان کی جانوں کو شدید دفرار پہنچنے والا ہے تو گویا انہوں نے کچھ تھوڑی سی دنیاوی مفادات کی قیمت لے کر اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے یقفرو بما انضر اللہ کہ یہ اللہ کے نازر کیوں کتاب کا انکار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بغیر اس زد اور جلن کی وجہ سے اللہ من خا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو کیوں نازل کر رہا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہاں فضل سے مراد وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وہی اور رسالت اور پیغمبری کیوں ناز کر رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعال اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰی کو حق ہے کہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کام کے لئے منتخب کر لے لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہونا چاہیے تو اللہ تعال فرماتے ہیں کہ ان کو ضد اس بات کی ہے حسد اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰی اپنے فضل کو کیوں اتار رہا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہے فباؤو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں لوٹنے کا معنی ہے کہ ان کے اس عمل کا انجام یہ ہوا ہے کہ ان پر اللہ تعالی کا غضب بالائے غضب نادل ہوا ولی کافرین عذاب محین اور کافر لوگ میں سزا کے مستحق ہیں وہ اضاقیر اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کلام پر جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن قالو تو جو جواب میں کہتے ہیں کہ بما انزل علینا کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا تھا یعنی تورات وہ یکرون اور تورات کے سوا ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں چنانچہ انجیل کا بھی پہلے انکار کیا تھا اور اب قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں وہ الحق حالانکہ وہ بھی حق ہے مصدق ما معاہم اور صرف اتنا ہی نہیں جھاک ہے بلکہ جو کتاب ان کے پاس موجود ہے نئے تورات اس کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے یعنی اس میں جو پکنگوئیاں درج ہیں وہ پوری طرح اس کلام کے اوپر بھی صادق آتی ہیں تو اللہ سبارما کل اے پیغمبر آپ ان سے کہیے اللہ من قبل یہ پھر جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جو ہم پر داضر کی گئی تھی کتاب اس پر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس پر کہاں ایمان لائے کیونکہ اگر تم واقعی ایمان لائے ہوئے ہوتے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے اگرچہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے اور جن یہودیوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیا تھا وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگ تھے لیکن چونکہ یہ ان کے اس پر راضی تھے اور انہی کے دین اور انہی کے مذہب کے پیروکار بھی تھے اس واسطے اس عمل کو ان کی طرف بھی منسوخ کیا گیا ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی کی غلطی کو یا کسی کے گناہ کو یا کسی کے کفر کو تسلیم کرے اور اس پر راضی رہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود وہ کفر کیا ہو یا خود گنا کیا ہو یا خود غلطی کی ہو پھر واری تعلق پھر دوبارہ یاد دلا رہے ہیں اس بات کو جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ تورات کے نازل ہونے کے باوجود جس میں اس بات کا اقرار تم نے کیا تھا کہ ہم اللہ کے سفر کسی کی عبادت نہیں کریں گے تمہارے پاس موسار علیہ السلام آئے تھے ولاقجہ اکموسا علیہ السلام تمہارے پاس کھلے کھلے نشانیاں لے کر آئے تھے سمت تخصم الجلام امبادی پھر تم نے ان کے پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا محمد تخصم عزم باد ہی و انتم اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ رفانا بھو کم تور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا جس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے اور یہ کہا تھا کہ خزو ماں آتے ناکم بخوبہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو وسواؤ اور خوش سے اس کی باتوں کو سنو کالو تو جب آپ میں انہوں نے کہا کہ سمے نہ واسائی نہ کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی بھی کی یعنی پہلے بھی ہم نے باتیں سنی ہیں اور اس کے نا کی نافرمانی کی ہے اور اب بھی جو باتیں سن تو لی ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے وہ کیوں ہوا کہ وہ اس ربو پی قدوبی اجلابی وہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا اس ربو پلو ان کے دلوں میں محبت بسا دی گئی تھی بچڑے کی ان کے کفر کی نہوست نہ سے بظاہر اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب حضبوسا ریسد السلام بل اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے بہر امر کو عبور کر کے سیرا سینا میں داخل ہوئے تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت موسا ارسد والسلام سے یہ درخواست کی فرمائش کی کہ جالا اللہ کمالحم علیہ کہ جیسے یہ لوگ اپنے دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں تو ایسا ایک ہمارا بھی دیوتا بنا دیجیے تو یہ بات ایک کفر کی بات تھی اور اس کی نہوصت سے جب ان کے سامنے بچڑا بنا کر پیش کیا گیا سامری نے بچڑا بنا کر پیش کیا تو اس کی نہوص کے نتیجے میں اس کی محبت ان کے دل میں سما گئی اور اس کی عبادت کرنے شروع کر دی تو بار تعلی فرماتے ہیں کل بے سما یا امر بھی ایمان حکم یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تم جو کہہ رہے تھے کہ آمن ہم ایمان لائے ہوئے ہیں تو رات پر تو یہی کیا ایمان ہے اور فرمایا کہ بے سما یا امر حکم بھی ایمان حکم ان تم ممن اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تو بہت بری باتوں کا حکم ہے تم کو جتنی باتیں کی سب باتیں تو اگر واقعی مومن ہوتے تو ان باتوں کا ارتکاب نہ کرتے اگر مومن ہو تو تم کو یہ تمہارا ایمان بری باتوں کی تلقین کر رہا ہے